ہم تھو ناتھ بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے کام الحمد للہ وسلات والسلام علی اللہ نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا هفرة من النار فأنقذكم منها قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم آج کے درس قرآن کے لئے ہم نے چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وز گرو نعمت اللہ علیکم اس اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے الحمد للہ وحدہ وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی بحدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ما كنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم آج کے درس قرآن کے لیے ہم نے چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں بزکرو نعمت اللہ علیہ کم از کن تم اپنے اوپر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 اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے لیکن اللہ نے تمہیں اس گڑے میں گرنے سے بچا لیا چھٹی صدی عیسوی جس کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی ہے وہ صدی حقیقت میں ایسی ہی صدی تھی وہ زمانہ ایسا ہی زمانہ تھا جیسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا دلوں میں نفرتیں تھیں عداوتیں تھیں آپس میں دشمنیاں تھیں خون خرابے اور قتل و قتال کا بازار گرم رہتا تھا انتقام در انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی تھی عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا اسے انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بہنوں کو ماؤں کو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا شراب نوشی عام تھی بدکاری کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا ظلم و ستم کا دور دورہ تھا فسق و فجور عام تھا اور ایسے لگتا تھا کہ کسی ایک فرد نے نہیں اور کسی ایک قوم نے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں نے اجتماعی طور پر خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے ایسے لگ رہا تھا انسان کے رویے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب انسان مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا یہ مر جانا چاہتا ہے یہ خودکشی کر لینا چاہتا ہے اس لیے کہ جس راستے پر انسان چل رہے تھے وہ زندگی کا راستہ نہیں تھا وہ بقا کا راستہ نہیں تھا وہ عزت کا راستہ نہیں تھا وہ سربلندی کا راستہ نہیں تھا وہ تو ہلاکت کا راستہ تھا ذلت کا راستہ تھا پستی کا راستہ تھا اور انسان اسی راستے پر سرپٹ بھاگا جا رہا تھا انہیں حالات میں اللہ تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا آپ نے انسانوں پر محنت کی انسانوں کے دلوں پر محنت کی آپ ایک نسخہ ساتھ لے کر آئے تھے نسخے شفا ایک بہترین دوا دلوں کی بیماریوں کی دوا یعنی قرآن لے کر ساتھ آئے تھے خود آئے اور اپنے ساتھ نسخہ شفا لے کر آئے خزینہ ہدایت لے کر آئے قرآن لے کر آئے اور آپ نے انسانوں پر اور ان کے دلوں پر مسلسل محنت فرمائی یہاں تک کہ ان کو بدل کر رکھ دی بالکل بدلے ہوئے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور سارے عالم انسانی پر بے شمار احسانات ہیں اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے اس احسان کا ذکر کیا لقد من اللہ المؤمنین اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ان کے اندر رسول بھیجا انہی میں سے اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے رسول بھیجا اور تمہارے اندر سے بھیجا تو بے شمار احسانات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہم پر اور سارے انسانوں پر وہ حضور کے لیکن آج کی اس نشست میں ہم حضور کے بہت سارے احسانات میں سے صرف چھ احسانات کا ذکر کریں گے جو بعض اہل علم نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں حضور کا سب سے پہلا احسان عالم انسانی پر یہ کہ آپ نے عقیدہ توحید دیا انسان کی حالت یہ تھی کہ وہ مخلوق سے ڈرتا تھا بجلی چمکتی تو وہ ڈرتا تھا اور سورج جب روشن ہوتا تو وہ اس سے ڈرتا تھا بادلوں سے وہ ڈرتا تھا سمندروں سے ڈرتا تھا دریاؤں سے ڈرتا تھا اور ڈر کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو خدا سمجھ لیتا تھا یہ حضور نے بتایا کوئی بھی مخلوق خواب کتنی ہی خوفناک اور طاقتور اور حیبت ناک کیوں نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی اس کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے خدا صرف ایک ہے عبادت کے لائق وہی ہے عزت دینے والا بھی وہی اور ذلت دینے والا بھی وہی وہ تو عز منتشا و من تو دن کا نظام بھی اس کے قبضے میں اور رات کا نظام بھی اس کے قبضے میں طول جل افل نہار متول جہار افل زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے اللہ بھی ادہل ملک وہ قدیر اللہی خلق المو تب الحیات علی بلوقم احسن عملا ہم ساتا بھی وہی ہے رلاتا بھی وہی ہے رزق بھی وہی دیتا ہے زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے قیام اسی کے لیے قعود اسی کے لیے رکوع اسی کے لیے سجدہ اسی کے لیے تصویح و تقدیس اسی کے لیے دعائیں اسی سے نظر و نیاز اسی کے نام پر امیدیں اسی سے توقل اسی پر خوف اسی سے اور کسی سے خوف نہیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے یہ عقیدہ توحید یہ بہت بڑا احسان ہے عالم انسانی پر حضور کا جو آپ نے انسانوں کے سامنے پیش کیا اگر حضور عقید توحید پیش نہ کرتے تو شاید سائنس کا اور تحقیقات کا یہ دروازہ نہ کھلتا جو کھلا اس لیے کہ تحقیق اور تعظیم یا یوں کہہ لیں کہ تصخیر اور تعظیم یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان جس چیز کو قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھتا ہو اسی کو مسخر کر لے اسی کی چیر پھاڑ شروع کر دے ایسا ہو نہیں سکتا ماں کے لیے دل کے اندر ادب و احترام کا جذبہ ہے تو کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ماں ہی کے جسم کی چیر پھاڑ کرے اگرچہ وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے اپنی والدہ کا پوسٹ مارٹم کرنا اور اس کے جسم کی چیر پھاڑ کرنا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے دل میں تاثیم ہے تو اگر انسان ہواؤں کو سمندروں کو دریاؤں کو سورج کو چاند کو زمین کو آسمان کو تعظیم دیتا رہتا اور معاذ اللہ ان کو خدا اور دیوتا سمجھتا رہتا تو ان کی تصخیر کا خیال کبھی بھی اس کے دل میں نہ آتا حضور نے یہ تصور دیا کہ یہ چیزیں عبادت کے لیے نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں سورج کی روشنی تمہاری خدمت کے لیے ہواؤں کی سرسراہٹ تمہاری خدمت کے لیے پرندوں کی چہچہٹ تمہاری خدمت کے لیے سمندروں کا مد و جذر یہ تمہاری نفع رسانی کے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انسانی پر جو دوسرا بڑا احسان ہے وہ یہ کہ آپ نے وحدت انسانی کا نظریہ پیش کیا کہ سارے کے سارے انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں لہذا صرف رنگ کے اعتبار سے نصب کی وجہ سے قومیت کی وجہ سے زبان کی وجہ سے کسی انسان کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جبکہ حضور علی سلاط السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل حال یہ تھا کہ انسان اعلی اور ادنا کے اندر تقسیم تھا کچھ خاندان ایسے تھے جنہیں مستقل اعلی شمار کیا جاتا تھا خواہ ان کے اعمال کتنے ہی گھٹیا کیوں نہ ہوں اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو مستقل طور پر ادنا سمجھا جاتا تھا خواب و علم و عمل کے اعتبار سے کتنے ہی اونچے مقام پر فائز کیوں نہ ہوں یہود و نسارا کا تو دعویٰ تھا مکارت ابناء اللہ احبا یہود و نسارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم یہودی ہیں اس لیے کہ ہم نسرانی ہیں ہمارے علم کو نہ دیکھو ہمارے عمل کو نہ دیکھو ہماری سیرت اور کردار اور اخلاق کو نہ دیکھو ہمارے سلسلہ نصب کو دیکھو ہم کن کے ماننے والے ہیں بس ان کے ساتھ مسمت ہے ہم اس لیے اعلی ہیں اگرچہ ہم اعمال کے اعتبار سے کتنے گھٹیا ہی کیوں نہ ہوں کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو سورج کی اولاد کہتے تھے مصر کے فرعونوں کا دعویٰ تھا ہم سورج کے اوتار ہیں ہندوستان میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض اپنے آپ کو سورج بنسی اور بعض چندر بنسی کہتے تھے گویا کہ کوئی اپنا رشتہ جوڑتا تھا سورج کے ساتھ اور کوئی چاند کے ساتھ ایرانیوں کا دعویٰ تھا ہماری رگوں کے اندر خدائی خون ہے چینیوں کا دعویٰ تھا ہم آسمان کے بیٹے ہیں لہذا ہم سب آلہ ہیں یہود و نصارہ آلہ اس لیے کہ وہ خاص نبی کے ماننے والے فرعون اون آلہ اسی ایک سورج کا اوتار اور بعض مذہبی ہندو رہنما آلہ اس لیے کہ وہ تعلق جوڑتے تھے سورج اور چاند کے ساتھ ایرانی اپنے آپ کو آلہ کہتے اس لیے کہ دعوی یہ تھا کہ ہماری رگوں میں خدائی خون ہے اس ماحول کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن کا یہ اعلان سنایا یا یوہ سنا خلقناکم من ذکر و انسا اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا سب کے سب کو وجہ اللہ کم شعبم اور یہ جو ہم نے قبیلے اور خاندان بنائے یہ صرف جان پہچان کے لیے تعارف آسان ہو جائے وگرنا کسی قبیلے سے تعلق یہ فضیلت اور عزت کی وجہ نہیں ہے فضیلت اور عزت کا حقیقی سبب کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ جو تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اگرچہ اس کا تعلق کسی بڑے خاندان کے ساتھ نہ ہو لیکن اگر اس کے اندر تقوی ہے ایمان ہے تو وہ اللہ کے نزیک مزس و محترم ہے اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ان ربکم واحد ب ابا کم واحد انسانوں تمہارا رب بھی ایک اور تمہارا اب یعنی باپ بھی ایک خواہ مشرق میں رہنے والے انسان ہوں یا مغرب میں رہنے والے انسان کے جنوب کے باشندے ہوں یا شمال کے باشندے سب کا رب ایک ہے اور سب کا والد بھی ایک لہذا خاندان کے اعتبار سے ان میں سے کسی کو بھی کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں یہ دوسرا احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انسانی پر کہ آپ نے وحدت انسانی کا سبق دیا حضور کا جو تیسرا احسان ہے وہ ہے انسانیت کا احترام حضور سے پہلے انسان کا احترام نہیں تھا اور کیسے کہا جائے آج بھی انسان کا احترام نہیں ہے انسان کے خون کا احترام نہیں ہے انسان کا خون زمانے جاہلیت کی طرح آج بھی بے درگ بہایا جا رہا ہے زمانے جاہلیت میں انسانوں کو اپنے دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا تھا ان کی چوکھٹوں پر انسانوں کو قربان کر دیا جاتا تھا دریاؤں پر قربان کر دیا جاتا تھا دو شیزاؤں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو تصور یہ تھا کہ ایسا کرنے سے یہ خوش ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ انسان کا خون بہت محترم ہے اس کو کسی درگاہ پر کسی بت کی چوکھٹ پر اور کسی دیوتا کی خاطر زبانی کیا جا سکتا یہ تو خلیفہ ہے اللہ نے اس کو اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا ہے